تو یہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے من پھیر لو فے ایک صفر تین